is in ان کے ٹو کس کی دیکھ لو لو دیکھ لو لو دیکھ لو یہ تک دے میرے دے گار میں ہمیشہ ناش رہی یار ماشاء اللہ محمود ما رسول ال کریم اماباد فوزب اللہ منشوان رحیم بسم اللہ رحمان رحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک السلم صلی اللہ علی علیہ اسلام علیکم خواتی مزرات آپ کی پسندی در ٹرانسپیشن افتار ٹائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میز بان حمد اقبال حاضرین صدمت ہے ناظرین آج اس ایوان میں جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہاں ایتی حساس موضوع ہے ایک ایسا موضوع ہے کہ حلال کاموں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جس کام پر تکلیف ہوا کرتی ہے اس کا تذکرہ اب میں کروں گا آپس میں لیکن اس سے قبل کچھ آپ کو فیکٹن فیگر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں سن 1951 میں ایک سروے کے مطابق ایک ایوریج جو عمر نکالی شادی کی وہ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ اٹھارہ برس کی عمر میں شادیاں کر دی جاتی تھیں سن انیس سے لے کے ناظیم مختلف ویرییشنز عمروں کی رہی اور جب اکیاسی کی ہم بات کرتے ہیں تو اکیاسی میں جا کر یہ عمر تقریباً اکیس برس چھیری اور شادی کا معیار یہ کہتا تھا کہ 63% جو ایوریج تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں سے شادیاں ہوتی تھیں جو آپس میں کزن تھے فیملی ممبرز ہوا کرتے تھے فیملی کے لوگ ہوا کرتے تھے قریب کے لوگ ہوا کرتے تھے اور تھرٹی پرسینٹ ہوا کرتا تھا جس میں باہر کے لوگوں کے رشتہ آیا کرتے تھے جن کو اس سے پہلے نہ دیکھا جاتا تھا نہ اس سے پہلے جانا جاتا تھا یہ ایک ناظرین سروے رپورٹ ہمارے سامنے آتی ہے ایک سروے رپورٹ ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے اس وقت ویسٹرن ولڈ اگر ہم تو ففٹی طلاق کا رشو جو ہے ویسٹرن ورلڈ میں جا چکا ہے اور پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان کے ریل سرویس کے مطابق دو ہزار پانچ میں تقریباً اڑتالیس ہزار طلاقیں ہوئی اور تین ہزار کے کیسز ہیں دو ہزار چھے میں کیا ہوا ناظرین اس پہ کلام کروں گا آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر شوق سے پانچ میں اڑتال کی کیسز ریکورٹ ہوئے اور تین ہزار کیسز خلا کے رپورٹ ہوئے دو ہزار چھ کا سروے یہ کہتا ہے کہ انسٹھ ہزار طلاق کے کیسز تھے اور اڑتیس سو خلا کے کیسز تھے یہ میں پاکستان کی فیگس کی بات کر رہا ہوں اس وقت ناظرین اور دو ہزار سات اگست کا سروے یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں باون ہزار طلاق کے کیسز رپورٹ ہوئے تین ہزار خلا کے کیسز رپورٹ ہوئے اور چار ہزار کیسز ایسے ہیں جو زیر التباہ ہیں اب سب رپورٹ نازرین یہ بھی کہتی ہیں کہ تیس اور ایک کا ریشیو یعنی ایک اور تیس کا ریشو جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ اور پاکستان کے درمیان اس وقت طلاق اور علیحدگی کا ہے کیونکہ وہاں پر طلاق کا تو تصور موجود ہی نہیں ہے وہاں تو ایک علیحدگی کا تصور موجود ہے اور ہمارے یہاں باقاعدہ طلاق یا خلا کا تصور موجود ہے لیکن حیران کن حد تک افسوسناک بات یہ ہے نازی کہ ویسٹرن ورلڈ کا تو یہ المیہ ہے کہ جہاں پر مرد اور عورت جو ہیں وہ صاف زندگی جو گزارتے ہیں وہ دراصل ایک کانٹریکٹ کے تحت گزارتے ہیں ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت گزارتے ہیں لیکن ہمارے یہاں جب افز مصنون ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا کیا جاتا ہے شرعی احکامات کو پورا کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ تمام کام کیے جاتے ہیں لیکن ناظرین بد نصبیب یہ ہے کہ ہم یہ کمپیرزن نہیں کرتے کہ ویسٹرن ورلڈ میں اتنا زیادہ ریشو ہو چکا اور پاکستان میں شاید اس کا عشر اشیر موجود ہے افسوسناک عمل یہ ہے کہ یہ اڑتالیس ہزار انسٹھ ہزار باون ہزار کی بتدریج بڑھتی ہوئی فگر اب ہمیں کیا بتلا رہی ہے کہ جس معاشرے کے ہم رہتے ہیں کہ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جاتی ہے جہاں اسلامی احکامات کی بات کی جاتی ہے جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا اس نے والا ایک ایک قدم شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے اگر تین برسوں کے اندر نازی اتنا طلاق کا ریشو بچ چکا ہے تو اس کی وجوہات بنیادی طور پر کیا ہیں کیا ہم اسے معیشت پر رکھ کے بات کریں اگر معیشت پہ رکھ کے بات کریں تو ناظرین بات یہ ہے کہ ناروے کی بات سویڈن کی بات یا اسکاٹ لینڈ کی بات یا سوئزرلینڈ کی بات کریں تو وہ تو بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں اور ان ممالک کے اندر معیشت کا تو بدلا ہی نہیں ہے لیکن وہاں پر تیس اور ایک کا ریشو آتا ہے لیکن اگر ہم اس سے ہٹ کے عوامل پہ بات کریں تو اس پر کلام کرنا چاہیے کہ اصل وجوہات کیا ہیں کہ آج طلاق کا اور خلا کا اتنا تصور معاشرے میں کیوں بڑھ رہا ہے ہم اس کا کلام کریں گے آپ کی کالز بھی شامل کریں گے صاحبان میں بہت ہی مختصر وقت میں اور نہ فرمائش بھی ان شاء اللہ شامل کی جائے گی سب سے پہلے ناظرین آپ کا تعارف کراؤں اپنے مہمان سے آج ہمارے ساتھ سے جو شخصیت تشریف فرما ہیں فقیر الاسر ہیں شیخ الحدیث ہیں اس پلیٹ فارم کا اس ایوان کا مستقل حصہ ہیں محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں، ممتاز موبر ہے ممتاز محبت حافظ قرآن قاری قرآن ہیں آپ بھی ماشاء اللہ اس پلیٹ فارم کا اس ایوان کا مستقل حصہ ہے محترم جناب مفتی سہیل رضا امدید صاحب آخر میں ماشاء اللہ نوجوان سناخ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان کی آواز کو بھی آپ نے سنا سکھر سے خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں محترم جناب ادنان قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی صاحب آپ کو آپ دونوں احباب کو اور ادنان آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سلام عرض کرتا ہوں ایک بہت ہی اصلاح موضوع ہے مکتی ساتھ اور ہوتا یہ ہے کہ زبان چل پڑتی ہے تین الفاز نکل جاتے ہیں اور سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جایا کرتا ہے طلاق بنیادی طور پر کہتے کسے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد بن عالی محمد طلاق اس قائد کو اٹھانے کا نام ہے جو ڈالی گئی تھی خاتون پر لبوی اعتبار سے بھی طلاق کا معنیٰ آزاد کرنا ہے اور شریع اعتبار سے یہ جو ہے نکاح کے ذریعے جو پابندیاں عورت سے عائد ہوئی تھی وہ طلاق کے الفاظ کے ذریعے ان کو اٹھا دینا رفا کر دینے کا نا طلاق ہے اس سے میاں بھی جدائی ہو جاتی ہے اچھا یہ بتائیے صاحب کی شریعت طلاق کا تصور کیا ہے اور مطلب اگر ہم یہ سمجھیں کہ بیسیکلی طلاق دینے کی نوبت کب آتی ہے جہاں شریف طلاق کا تصور لیتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے مرد اور عورت جو ہے کوئی میں آئے ہیں تو طلاق کے ذریعے اس نکاح کی گرا کو کھولا جاتا ہے اب یہ نکاح کی گرا کو کب کھولا جاتا ہے جب عورت جو ہے وہ نفرمانی کرے یا عورت بات نہ مانے اور مرد اور عورت یہ محسوس کر لیں کہ اب اگر ہم مزید ساتھ رہیں گے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ شریخ حدود جو اس کی پاسداری باقی نہ رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو ہم جو ہے وہ ساتھ نہ لے سکیں تو اس پر شریف حکم دیتی ہے کہ مرتھائی صاحب ایک بات یہ فرمائیے جہاں شریعت اس بات کی حکم ہے آپ بات کو آگے بڑھائیے گا کی شریت جب اس بات کی اجازت دیتی ہے ایک حلال کام کی یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلال کام کو ناپسند بھی فرماتا ہے میں چاہوں گا ذرا آپ سے اس طیبان کے دروازے آپ کے لیے کھولتے ہیں اور دیکھے ہمارے ساتھ سب سے پہلے کالر کیا حال جنیل بھائی اللہ کا بہت شکریہ آپ ٹھیک ہے سب کو میرے سے بہت بہت سلام وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فیشاواد سے بات کر رہی ہوں میرا نام نازیا ہے میرے تین ٹویسٹین ہیں ایک تو یہ کہ شادی جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا سے ملتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے پھر ہم طلاق جو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ عمل ہے ہم کیوں کرتے ہیں بالکل نمبر دو جس جس جو ورلڈ ہے وہ ماڈرن ہوتا جا رہا ہے اتنی ہی زیادہ سے بڑھتی جا رہی ہے ہے <سؤال> اس کی وجوہات کیا ہیں اس پر کلام کریں گے رہیں گے ناظرین آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اس حساس طلاق کے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ٹرانسمیشن اور طلاق کے اس حساس موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنی اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے کالر کو دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم جنیت السّلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام جنید میں نوید بات کر رہا ہوں شاہ شاپسن کالونی سے جی نوید صاحب فرمائیے جنید میں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں نوید صاحب آواز بند کرنا جناب فرمائیے جی سر میرا سوال یہ ہے کہ میری جو وائف ہیں دو سال سے وہاں رکی ہوئی ہیں بائکی میں روکیجیے اب وہ آنے کے لیے راضی نہیں ہوتی ہے اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی جی جی جی آپ ٹیلیویژن کی آواز کو بند کر کے بات کریں آواز بند کر دیے فرمائیے جی میری جو وائف ہے دو سال سے اپنے گھر بیٹھی ہیں دو سال سے اپنے گھر بیٹھی ہوئیے اب وہ جو ہے نا کہتی ہیں کہ علیحدہ رہو اپنے ماں چھوڑ دیں لیکن میں اپنے ماں باپ چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوں بالکل سیکھ بات ہے صحیح ہے میری جو والدہ ہیں وہ اکثر بیمار رہتی ہیں صحیح, صحیح لیکن اب ان کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے بالکل بالکل اگر بلکب میں یہ چاہ چاہتا چاہ ہوں کہ میری وائف واپس آ جائیں اور ان کے گھر والے یہ ہی چاہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ چھوڑ دیں ملکب اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کو میں واپس کیس کریے وہ کہہ رہے ہیں کہ تلاش دے دیں تلاش دینی چاہیے نہ ان کی بات کو ماننا چاہیے بات تو یہ ہے کہ ایک توازن زندگی میں قائم ہونا چاہیے کہ ماں کی فرما برداری بھی ہو ان کی خدمت بھی ہو اور جنت بھی کمائی جائے اور بیوی بی کے حقوق کو بھی پورا کیا جائے کیسے کیا جائے مفتان سے کلام کرواتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں کال کی مفتی صاحب یہ فرمائی کہ حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ فیل جو ہے وہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کیسے دیکھتے ہیں اس صورت کو آپ کے ایک طرف یہ معاملہ اور دوسری طرف یہ بات یہ ہے کہ شریعت اخلاق مکمل نظام حیات ہے اور جس کا مقصد لوگوں کو جوڑنا ہے توڑنا نہیں ہے ٹھیک کیونکہ افراج جو ہے وہ ماشرے کی اکائیاں ہیں خاندان وجود میں آتے ہیں خاندان سے معاشرہ بنتا ہے اور اسلام ایک صحت مند ماشرہ چاہتا ہے تو اب ایسی صورت میں اس میں طلاق کا جو عنصر آتا ہے تو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کی کیا یہ کیوں کر دیا گیا ہے طلاق کا مسئلہ تو اس کی حیثیت سیریت میں ایسی رکھی جس طرح کے ڈاکٹر کا کام لوگوں کو شفا دینا ہوتا ہے لیکن جسم پر کہیں پھوڑا نکل آئے تو اس کو کاٹ کے صفائی بھی کرنی پڑتی ہے یا کینسر ہو جائے تو اس کو بھی کاٹنا پڑتا ہے تو اسی طرح طلاق کی مثال ہے تو یہ نہایت ضرورت کے لیے شریعت متعارن رکھی ہے کہ اگر باہم رہنا ایک دوسرے کے لیے ممکن نہ ہو سکے کئی وہاں وجوہات اسکن چالک کو جب آپریشن شرط ہو جائے جی کاٹا پیٹی شرط ہو جائے سرجری شرط ہو جائے تو اس وقت جو یہ کام کیا جاری رکھیں گے اسی ایک کالو بھی سامنے کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی ہلو ہلو ہیلو السّلام علیکم وعلیکم السّلام محرمہ فرمائیے آپ کی آواز ہمیں بالکل آ رہی ہے جی جنی السّلام علیکم میں آپ سے دو سوال کرنا چاہتی ہوں جی پوچھیے کیا پوچھنا سر ہلو جی پوچھئے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہسبینڈ اپنی وائس سے بار بار یہ کہتا ہے غصے میں کہ میں تمہیں ڈائیورس دے دوں گا اور وقت چینج ہوتا ہے اگلے دن پھر کیا ہے کہ میں تمہیں ڈائیوس دے دوں گا تو کیا اس سے ڈائیورس ہو جاتی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ خلا اور طلاق میں کیا فرق ہے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ خلا جب ہو جاتی عورت میں بیٹھنا چاہیے کہ نہیں ٹھیک ہے جی بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مستقصی جو جو تھی جس کے اندر لڑکی نے کلیم کیا تھا کیا ہو دیکھیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ دونوں ملتے ہیں نکاح اللہ کی لکن... رضا سے ہوتا ہے تو میرے بھائی اللہ کی میری بہن نکاح اللہ کی رضا سے ہوتا ہے بالکل ٹھیک بات ہے اسی لیے طلاق جو ہے ایسا عمل ہے جو اللہ قبار کا فرما دیتا اللہ فرماتا ہے اب یہاں پر دو باتیں ہیں اگر عورت جو ہے وہ صحیح ہے اور مد... سے تن کرتا ہے اور خم طلاق دیتا ہے تو مرد لگا رہے اور اگر دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ پاسداری نہیں ہو سکے گی اللہ کی حدود جو ہے وہ قائم نہیں لے سکیں گی اب مزید رہے تو شریعت کے مخالف ہو جائیں گے تو اب اس صورت میں بمن مجبوری یہ مرد و حکا لے وہ طلاق کے ذریعے اسے نکاح سے بار کریں اچھا مفتی صاحب ایک بات یہ فرمائے کہ اتنا ماڈرنائزیشن ہو گئی ہے اتنا ہم ترقی کر چکے علم بڑھ چکا فصاحت بڑھ بل, چکی بلاغت بڑھ چکی کتابیں بڑھ چکی ترقی نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ طلاق جیسا ایسا فیل کرتے ہیں جو لاپسندیدہ ہے اس کی کیا لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ ویسے وجوہات بہت ہیں <تصفح> لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی تربیت نہیں ہے اچھا نبی کریم ربو الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم قرآن کے ذریعے جو ہماری تربیت فرمائی قرآن میں برداشت کا اور تحمل کا حکم فرمایا وہ ہم میں سے بالکل فوت ہو چکا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو اصنا ایکسپیرئنس ہے فتوے کا اس کے مطابق نائنٹی طلاقیں جو ہوتی ہیں وہ صرف غصے میں ہوتی ہیں आच्छा. اور اس کے بعد بھی غصے میں غصے کے عالم میں ایک گھنٹے بعد شرمندہ ہو جاتا ہے دو گھنٹے بعد شرمندہ ہو جاتا ہے دو دن بعد شرمندہ ہو جاتا ہے اور جہالت اس قدر زیادہ ہے یعنی تربیت کا میں نے کہا نا تربیت کا فقدان اس قدر زیادہ ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ تین طلاق نہیں دیں گے کام نہیں بھرے گا نہیں اسی طرح ہمارے نوٹری پبلک والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے اکل سے پیدل ہوتے ہیں اور وہ بھی جو بھی آتا ہے اس کو تین طلاق لکھ کے دیتے ہیں ان کا تو کام نا... ہے گفتگو آپ رہیں گے ناظرین ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے اس موضوع کے ساتھ ایک مستر چوکے نظرات ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال کی پسندیدہ ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت جناب اس ایوان میں اب ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام حضور سب سے پہلے اپنے ٹیلیویژن کی آواز کو بند کر دیں ہیلو جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں حاجی یوسف حیدالی سے بات کر رہا ہوں ضلع خوشحال سے جی حاجی صاحب فرمائیے سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے ٹھیک ہے پھر اس نے اپنے بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کروایا اس کے بعد اس نے اسی وقت طلاق دے دی اور پھر اس نے اپنے ساتھ دوبارہ عزت گزرنے کے بعد نکاح کروایا کیا یہ نکاح ہو سکتا ہے اچھا ایک سوال مطلب کے مفتیان کی طرف سے آنا چاہیے اور یہ ایک بڑا اس کا اہم پہلو ہے کیا ازدواجی تعلق قائم ہوا تھا جی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب پہلے اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو لڑکی کا کلیم مطلب وہاں سے جو کال آئی تھی سانس کی جو آئی تھی کراچی سے وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کا کلیم یہ ہے کہ مجھے طلاق دو یا مجھے جو ہے وہ الگ گھر لے کے دو اپنے والدین کو چھوڑ دو اس صورت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ مرد طلاق دینا بھی نہیں چاہتا اور وہ جو لڑکی ہے وہ اپنی نادنستگی مرد ہے وہ قابل تعریف کے تلاش نہیں دینا چاہ رہا وہ گھر سنوارنا چاہ رہا ہے اور لڑکی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں قابل مذمت ہے کہ جو نہ سمجھی میں ایسی باتیں کر رہی ہے اور خاص طور پر جنید میں یہاں پر ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ لڑکی کی جو ماں ہے لڑکی کی ساس ہے وہ اسے جو سپورٹ کر رہی ہے ہونا یہ چاہیے کہ لڑکی اگر اس طرح کے مطالبات کر رہی ہے تو ماں کو گھر سنوارنے کے لیے کہنا چاہیے کہ جاؤ وہاں پر جا کر رہو ان کی خدمت کرو تم یہ کہہ رہی ہو اسے مطلب چھوٹا کرنا چاہیے اور اسے وہاں بھیجنا چاہیے اس کے بجائے مطلب وہاں بھیجنے کے وہ سپورٹ کر رہی ہے اور بڑھتے جا رہے ہیں تو بالکل نہیں ہونا چاہیے قابل مذمت ہے وہ ماں جو اس کر رہی ہے اور قابل مذمت ہے وہ لڑکی جو اس طرح دیکھیے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ میں پوچھنا نہیں چاہوں گا کہ دیکھئے ابھی ماں کا کردار تو سامنے نہیں آیا لیکن جو فوکس اس کتاب نے کیا بالکل صحیح کیا ہوتا یہ کہ ماں پیچھے رائٹ کہ تم اپنی ماں کو اپنا لو یا اس بچی کو اپنا لو اپنی بیٹی کا گھر برباد نہیں کر رہے سے بلا شبہ یہ تو بہت بڑی ناصبت اندیشی ہے اور جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو دونوں میں سے ایک کو جھکنا پڑتا ہے اب یہ جھکانا کہ مرد کو اس کی فدرت کے خلاف اس کو جھگانا اور اپنے ماں باپ سے چھڑانا بہت غلط فیصلہ کل کو جو دوسرے کے لیے غلط ہوتا ہے کل اس میں پڑتا ہے اچھا اگر دے دیتا ہے اس سورت میں تو گنا کس کے اوپر ہے اس سے ایک اور اہم بات میں ظاہر کرنا چاہوں گا اس میں ضروری نہیں کہ لڑکی کے والدین یا لڑکی کی گھر والی غلطی پر ہو لڑکی کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں کے بارے میں اپنی بیوی سے مل کر معلوم کرے کہ کس وجہ سے آپ نہیں آنا چاہتے میرے میری ماں کے ساتھ کیوں نہیں رہنا ان کو دور کیا جائے اور پھر لڑکی کے لیے راہوں کو ہموار کیا جائے اور اگر واقعی وہ راہ مطلب کہ ماں کی طرف سے کوئی غلطی نہیں لڑکے کہ لڑکی والے خام خاں مطلب آزادہ نہ ماحول کے عادی ہیں اور ان کی عادت ہے کہ بیٹوں کو جو اپنے ماں سے جدا کرواتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ مجبور ہو جائے اور طلاق دینے پر تو ایسی صورت میں میں تمشتا ہوں گناہ جو ہے نا یہ اسی لڑکی کے ماں باپ پہ آئے گا جس نے لڑکی کو انکریج کیا یہاں تک پہنچایا اچھا عوامل کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ جو اسباب ہیں بنیادی طور پر طلاق جیسے کہ میں نے کمپیریزن استعدان پیش کیا تھا کہ ویسٹرن ورلڈ میں تیس اور ہمارے ہاں ایک یعنی ایک کا یہ طرح سے کمپیریزن موجود ہے سوال مسیح سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ عوامل میں ایک آپ نے فرمایا غصہ معیشت کی بات ہوتی تو وہ تو ترقی یافتہ اقوام ہے ہم تو ترقی پذیر قوموں میں آتے ہیں اس کے علاوہ اسباب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون جو ہمیں اس بات پہ لاتے ہیں کہ ہم طلاق دے دیں اس میں تو خدا ہمارا ہے جن میں خاص طور پر لڑکے کے ماں باپ بھائی بہن ہیں نند یہ سارے رشتے دار اس میں بھی داخل ہو جاتے ہیں بعض اوقات اچھا اصل اگر ہم اس کو پریشرائز کر کے بیان کرنا چاہیں تو شریعت مطالعہ کفو کی شرط لگائی ہے ٹھیک ہے جس میں جب لڑکی کی شادی کی جاتی ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکا کو کفو ہے یا نہیں ہے uh -huh. یعنی اس کا پیشہ اس کا پیشہ دیکھا جائے uh -huh. کیونکہ پیشے کا جب اختلاف ہوتا ہے تو دونوں کی طبیعتیں آپس میں ملتے نہیں ہیں یا عام طور پر ایسا ہوتا ہے لڑکے لڑکی نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا مگر ان کے بیٹ میں جو گھروں کی جو آدات ہیں رسم و رواج ہے نہ لڑکی اس کے لڑکے والوں کے رسم و رواج کو ہزم کر پاتی نہ لڑکا جو لڑکی والوں کے رسم و رواج کو ہزم کر پاتا جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور طلاق کے باور بتا اچھا مفتی صاحب فرٹی سیون ہمارے جو ہے وہ تقریباً ایوریج ہے جس میں ہم غیر برادری میں شادی کیا کرتے ہیں پاکستان میں اور 63% وہ ریشو ہے جس کے اندر ہم آپس میں کزن اور ریلیٹیو جو ہیں وہ شادی کیا کرتے ہیں لیکن دیکھا گیا ہے کہ یہ کوئی اسپیسیفک فارمولا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی کزنس کے ساتھ شادی ہے تو طلاق ہو گئی یا غیروں کے ساتھ شادی ہے تو طلاق ہو گئی اس میں خلا کرتے ایک کالر بھی شامل کریں گے السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام آپ جنید خیریت ہیں جی اللہ کا بہت شکریہ آپ جنید بھائی زاہد بات کر رہا تھا میرکو ہاتھ جی ظاہر شافر بھائی خیریت سے ہوں اچھا بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی اچھا اور بڑا زبردست ایک موضوع ہے جس پہ لوگوں کو کافی سدھار میرے خیال میں ملے گا اس سے لیکن کیا اس میں میں مفتیان سے پوچھوں گا کیا اس میں آج کل بھی جو اوور ایج والا مسئلہ ہے کہ پہلے جو شادیاں ہوتی تھی وہ اٹھارہ سال بیس سال جیسا کہ آپ نے ریشو بتایا یہ ہوتی تھی سرلیز میں ہوتی تھی تو ایک دوسرے کے اوپر نظر ہوتی تھی ایک دوسرے کا لحاظ ہوتا تھا تو شادیاں کامیاب ہوتی تھیں آج کل کے دور میں جتنی شادیاں ہیں جب بھی وہ لڑکی کے لیے شرطیں گے جی گریجویشن یا ماسٹر کرنے کے بعد ہم اس کی شادی کریں گے لڑکا جو ہے وہ یہ کہتے گی کہ جب خود تک میں آپ کا مدعا سمجھ گیا مجبوری ہے کہ ٹائم میں ہم بار بار آپ سے بچھڑتے ہیں لیکن آپ کی پرسیپشن کا ضرور میں کلام کروں گا کہ کم عمری کی شادی بچے میں زندگی پایا نہیں کرتے اپنی میں وہ لط زندگی پایا نہیں کرتے تو یادیں ہے مو سے دل کو بہلایا نہیں کرتے اور زبان پر کہتے بائرنجو پر کر گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لی و سے گھبرا بول محمد ہیں محمد مصطفیٰ کی بھائی ارے سب اول نم چاہتے ہیں لیکن اس قبل ایک کالر پہ شامل کریں گے اسلام علیکم السلام, علیکم علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام محترم میں شاہد محمود بول رہا ہوں راہل پنڈی سے جی شاہد صاحب کہ ہماری امشیا کی شادی کو تقریباً ہو گئے 18 برس ہو گئے تو ہمارے تو ان کی آپس میں کسی وجہ से کوئی بات ہو گئی تھی تو اب بارہ سال سے اوپر ہو گئے ہیں کہ وہ نہ پوچھتے ہیں نہ آتے ہیں حالانکہ ان کے دو بچے ہیں ایک بڑا بچہ جو ہے وہ تو ان کے ساتھ ہمارے پاس ہے تو چھوٹا بچہ ان کی ناراضگی کے بعد اس کی پیدائش ہوئی تھی نہ وہ بچوں کی کفالت کرتے ہیں نہ پوچھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں حالانکہ میں خود اور رشتے دار بھی ان سے اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ آئے بچوں کی دیکھ بھال کرے ہیں بتاتے ہیں تو آیا یہ تعلق تللا تک کام ہے کوئی اس کوئی مسئلہ تو نہیں بنا ہے میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے بہنوں نے وجہ کیا بنائی کہ آپ کی بہن کو آپ کے گھر پہ چھوڑ یہ اصل میں وجہ یہ ہوئی کہ آپس میں انہوں نے کہا کہ مجھے جانا ہے گھر عید میں جانا ہے میں لے کے نہیں جاتا ہوں اس بات ہائے نازن رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ان تمام ستم والی باتوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر ان کی بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے نازن ذرا غور تو کریں کہ کتنا ستم ہے اس معاشرے کا کہ بریک سے قبل جو کال آئی تھی بھائی کہتا ہے کہ میرے بہنوں نے میری بہن کو بارہ برس سے ہمارے گھر پہ بچھا کے رکھا ہے اور جب وجہ پوچھی تو وجہ کیا تھی کہ انہوں نے صرف اتنی گزارش کی تھی کہ مجھے میرے مائکے چھوڑ کے آ جاؤ اور وہ نہیں چھوڑ کے آئے اور بارہ برس سے نیا بیوی جو ہے وہ لات لوگوں کے بیچے ہیں مفتی کیسے دیکھتے ہیں اس ستم کو آپ مشورے کے اتنا بڑا ستم اتنا بڑا ظلم کہ وہ کیسا باپ ہے جسے اپنے بچوں کو یاد نہیں آتی وہ کیسا ہے کہ جسے جس بیوی کے ساتھ چھ سال گزارے ہیں اسے بالکل ایک یہ تو جنید بھائی جہاد کی انتہا ہوگی اور یہ انامیت وہی فرون کی انامیت ہے بات جاری رکھتے ہیں مفتی صاحب ایک کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی میں اسلام آباد سے نجمہ بول رہی ہوں جی فرمائیے جنید بھائی میرا یہ سوال ہے کہ مالدین کے حقوق کے بارے میں کہ انسان کو ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کرنے چاہیے ٹھیک ہے اور میں نے تو اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنے سسٹر کی بھی بہت عزت کی میری شادی کو سولہ سال ہو گئے ٹھیک ہے اور تمام گوئیں ان کی چھوڑ کے چلی گئی لیکن میں نے اپنے سسٹر کو اپنے والد صاحب کی جگہ ہمیشہ درجہ دیا ہے لیکن انہوں نے مجھے کبھی عزت نہیں دی ہے ہیلو جی جی فرمائیے بھائی مجھے ہے کہ آپ مجھے کہ میں خود پڑھی لکھی ہوں اس چیز کو میں جانتی ہوں کہ اپنے سے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے لیکن جنید بھائی میں نے یہ میری وادہ کی پہلی عید ہے اور میں نے جو ہے اس عید کو مجھے میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں عید مناؤں لیکن پھر بھی میں نے اپنے سسر کو عید کے کپڑے لا کے دیے لیکن انہوں نے میرے کپڑے اٹھا کے پھینک دیے جنید بھائی اس بات سے میرا بہت دن دکھا ہے اور میں نے یہ سوچا ہے کہ میں عید پہ ان سے کوئی میری اب بات سنیے گا اصل میں ہوتا کیا ہے جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہوا کرتے ہیں اور جن کی عمریں بڑے ہوا کرتی ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ نے ایک مثال سنی ہوگی جو بہت زیادہ بُڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں ان کے اندر ایک بچپنا آ جایا کرتا ہے یہ جو سوشل ہے نا دراصل یہ بات کی جگہ ہے اور ہمارے والد جو ہیں نا وہ اگر ہمارے ساتھ کچھ بھی کرتے ہیں تو ہم تھوڑی جواب دیتے ہیں پلٹ کے آپ کو جواب دینا چاہیے مجھے یہ بتائیے جواب نے دیا ہے لیکن اب کیوں مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ میری والدہ کی پہلی عید ہے ان کو چاہیے تھا کہ میرے سے پوچھیں گے بیٹا تم نے کیا تیاری کری ہے لیکن اس کے باوجود میں نے کپڑے لا کے دیے کپڑے لے لیے چلی گئی ہے لیکن میرے کپڑے لائے ہوئے اٹھا کے صحیح اچھا پہلے مجھ سے آپ ایک وعدہ کریں پھر میں آپ کے مسئلے کا حل بتاؤں گا پہلے آپ مجھ سے ایک وعدہ وعدہ یہ کریں کہ اس عید کو آپ اپنے سسر کی جا کے دس بوسی کریں گے پہلے تو یہ وعدہ کریں جی وعدہ کریں مجھ سے پہلے اس کے بعد میں آپ کچھ سال بتاؤں گا آپ سے وعدہ کریں گے اچھا آپ میری بات سنیں اب اس کا حل کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا مفتیان سے ڈسکس کر کے لیکن ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ بڑوں کی باتوں کا برا کبھی نہیں مانا جاتا بڑے اگر ہمیں تھیز بھی پہنچا دیتے ہیں ہمارا دل بھی اگر دکھ جاتا ہے تو یہ سمجھ لیں دراصل یہ بھی ایک عبادت ہے اور یہ بھی ایک سخا ہے اور یہ بھی اللہ کی ایک رضا ہے جس کے لیے ہم کام کیا کرتے ہیں اور جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ سسر باپ کا درجہ رکھتے ہیں تو پھر اگر ہمارے والد ایسا کریں تو ذرا تصور کریں کہ ہم پلٹ کے عید پہ کیا ان کی دستبوسی نہیں کریں گے بہرحال آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مکھیاں سے ضرور اس سے گفتگو کروائیں گے وقتی صاحب اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کیا فرمائیں گے میں نے کہا کہ یہ انانیت اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ مجھے فرعون مطلب فرعون کی انانیت نظر آتی ہے ابو جہل کی انانیت نظر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ جیسے جدائی اختیار نہ کی جائے کسی دنیاوی مسئلے کی وجہ سے رسول اللہ وسلم کا فرمان اس پہ پوچھ ڈال دیا قرآن کی تعلیمات بھی کچھ کچھ ڈال دی بہر بہت بڑی ضرورت اور اگر جو یہ جو طلاق تک نوبت آ جائے تو یہ مجھے گھر چھوڑ کے آؤ اور میں نہیں چھوڑنے جاؤں گا اس اتنی سی بات کی وجہ سے کیا طلاق ہو جائے گی مفتی صاحب دیکھیں اس طرح خود میں خود تو طلاق نہیں ہوتی نہیں لیکن وہ تو نوبت تو یہ آگے نا کہ بارہ برس سے نہیں مل رہا تو اب اگر الٹیمیٹ فیصلہ تو کرنا ہوگا زندگی میں दे تو दे اگر اللہ کا اگر, اگر صورت اتنی سی کی وجہ سے معاملہ ہو جائے گا بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی جہالت کو نہیں سمجھتا کوئی اپنی کو کو نہیں سمجھتا تو پھر شریعت مطالعہ راستہ تو بتایا ہے اللہ یقیم حدود اللہ <سرطا> اگر تم اس بات کا فروخت ہو تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے تو اس کے دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے لیکن بات جاری طریقے سے جدا ہو جائے بات جاری رکھتے ہیں اس کے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر طرف سے ایک بات شفاعت میں چھپائے رکھنا اپ ندام شفت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات سیمن سب کا سلب ہوں میں میں مجھے پدل مو سے لگائے رکھنا میں مجھے پدل مو سے لگائے رکھنا اور آپ یاد آئے تو احمت جناب اس میں اپنے اگلے کالر کو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جناب وعلیکم السلام جناب سر میں ڈیرا غازی خان میں خان سے بول رہا ہوں رمضان شیخو رمضان شیخو صاحب آپ کے ٹیلی ویژن کی آواز میں جناب ہاں سر بات ابھی میں بند کر رہا ہوں